سوال ہے کہ کیا حملی امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی جبکہ دوسرا امام نہ ہو یعنی وہاں حنفی امام موجود نہ ہو حنفی شخص جیسے مثال دی سائل نے جیسے بحرین وغیرہ میں تو اس معاملے کے اندر چاہے امام آپ کے امام کا مقلد نہیں یعنی حنفی نہیں ہے ہم حنفی ہے تو حنفی کی مثال سمجھ لیجئے کہ امام حنفی نہیں ہے آپ چاہے وہ امام شافعی کا مقلد ہو امام احمد بن حنبل کا مقلد ہو یا یا امام مالک کا مقلد ہو تو امام جس کی اقتدا وہ کر رہا ہے نماز میں اگر وہ غیر حنفی ہے اور مقل مقتدی جو ہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھا ہے اور وہ حنفی ہے تو اس میں بنیادی اصول جو آپ کو یاد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے مذہب کی رعایت کر رہا ہو مذہب کی رعایت سے معنی کیا ہے یعنی حنفی فقہ کے مطابق جو مسائل ہیں ان میں کسی سے مختلف نہ ہو مثال کے طور پر چوتھائی سر کا مسا اس نے کیا ہوا ہو ٹھیک ہے جیسے امام شافعی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسا فرض نہیں ٹھیک ہے اس سے کم کا بھی مسا کیا تو سر کے مسا کا فرض ادا ہو جائے گا مگر حنفی شخص کا مسا نہیں ہوگا اس کا وضو نہیں ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اب ایک امام صاحب جو شافعی ہیں جنہوں نے چوتھائی سر سے کم کا مسا کیا ہوا ہے یا حملی ہیں انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق کیا ہو اور وہ مسئلہ حنفی مذہب کے مطابق حنفی فقہ کے مطابق مکمل نہ ہوتا ہو مثال کے طور پر ایک مشت داڑھی ایک مشت داڑھی سے کم رکھنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جائز ہے ٹھیک ہے نا ایسی داڑھی جو دور سے نظر آئے یہ امام شافعی کے ہاں جائز ہے اس سے وجوہ داڑھی ادا ہو جائے گا حنفی کو یہ جائز نہیں ہے حنفی شخص ایک مشت سے نیچے یعنی ایک مشت سے کم داڑھی اگر رکھتا ہے تو یہ اس کے اس کے لیے ایسا کرنا ناجائز و حرام ہے تو اب شافعی مسلک کے امام صاحب اگر ایک مشت داڑھی رکھے ہوئے ہیں وزو میں یہ احتیاط کی ہوئی ہے دیگر کوئی بھی ایسے مسائل ہیں کہ جو کانفلکٹ ہوتے ہوں آپس میں ایک دوسرے سے متضاد بظاہر نظر آتے ہوں اگر اس میں رعایت کر چکے ہیں وہ امام صاحب تو اس شافعی مذہب کے اور اس حنبلی مذہب کے یا اس مالکی مذہب کے امام کے بیچے بھی حنفی کی نماز ہو جائے گی ہاں البتہ اس کا صحیح العقیدہ سنی ہونا ضروری ہے ایسے نہیں کہ مالکیت کا نام لے شافیت کا نام لے یا حمبلیت کا نام لے اور حقیقت میں وہ وہابیت کا پیروکار ہو تو کسی وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی حمبلی شافی اور مالکی کے پیچھے بصورت رعایت مذہب اقتداء درست ہے اللہ تعالیٰ عالم